بسم الله الرحمن الرحيم شرع الله کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وسما اذا الكبروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود اتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم قرود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 اور حاضر ہونے والے کی اور جو اس کے پاس حاضر کیا جائے اس کی کہ خندقوں کے کھودنے والے ہلاک کر دیے گئے یعنی آپ کی خندقیں جس میں ایندھن جھونک رکھا تھا جبکہ وہ ان کے کناروں پر بیٹھے ہوئے تھے اور جو سختیاں اہل ایمان پر کر رہے تھے ان کو سامنے دیکھ رہے تھے ان کو مومنوں کی یہی بات بری لگتی تھی کہ وہ اللہ پر ایمان لائے ہوئے تھے جو غالب اور قابل ستائش ہے جس کے آسمان اور زمین میں بادشاہت ہے اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے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 نجیر میور جن لوگوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو تکلیفیں دی اور نہ کی ان کو دوز کا اور عذاب بھی ہوگا اور جلنے کا عذاب بھی ہوگا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 چلی مشہور بھلا تم کو لشکروں کا حال معلوم ہوا ہے یعنی پھر اور سمود کا لیکن کافر جان بوجھ کر تقزیب میں گرفتار ہیں اور اللہ بھی ان کو گردا گرد سے گھیرے ہوئے ہے یہ کتاب حضل و بطلان نہیں بلکہ یہ قرآن عظیم الشان ہے لوہے محفوظ میں لکھا ہوا